طریقے آ چکے ناپتول کے حوالے سے اس میں گڑبڑ گڑبڑ کی جاتی ہے جس کی میں آپ کو ایک مثال سی این جی بھروانے کے لیے آپ گئے تو جو سی این جی بھرواتے ہیں اس میں باقاعدہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہوا بیچ میں تھوڑی بہت بھرتے ہیں اس کے ساتھ ہَا بھرتے ہیں سی این جی نہیں ہوتی ہے وہ ہوا ہوتی ہے ایسے ہی پیٹرول جب ڈلوانے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو پیٹرول پمپوں والے ہوتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ پیمانوں پیمانے کے اندر جو اپنا ان کے پاس جو میٹر ہوتا ہے یہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ رو گڑبڑ ہوتی ہے مثلاً آپ نے اگر بیس لیٹر کے قریب پیٹرول ڈلوایا ہے تو یہ بیس لیٹر پورا نہیں ہوگا اس سے کم ڈالیں گے اس سے کم ڈالیں گے لیکن میٹر کے اوپر بیس بیس لیٹر آر ہوگا اور یہ عام ہے بہت زیادہ عام ہے پیٹرول پمپ والے خود بتاتے ہیں کہ جی اس طریقے سے کرتے ہیں ہم لوگ تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ناپ تول میں کرنی ہو تو پورا ناپ تولا کرو ٹھیک ہے ترازو بھی صحیح استعمال کیا کرو گڑبڑنا کیا کرو یہ تو اگر ایک والے کے پاس گئے تو ناپ تول اسی نہیں کرنی ہے کپڑے والے نے ناپنا ہوتا ہے سبزی والے نے تولنا ہوتا ہے بس یہی چیز ہے نہیں کسی جگہ کے اوپر بھی اس طرح اللہ کہہ رہے ایسا کام نہیں کرنا کبھی بھی یہی طریقہ اس کا انجام ٹھیک ہے وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا اب یہ چیزیں نہیں رہی ہیں وہ اب بڑے تیز ہو چکے جی مغنا تیس پہلے جو ہوتا تھا اب تو اور بڑے طریقے ہیں ڈیجیٹل کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے ڈیجیٹل استعمال کرتے ہیں اس میں گڑبڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس بات کا تمہیں یا جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے بھی مت پڑنا مثلا ایک آدمی ہے اس کے بارے میں کوئی شری دلیل نہیں ہے کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ٹھیک ہے بس صرف اور صرف شبہ ہی ہے اس کے اوپر شبہ ہے ایک آدمی کے اوپر شبہ پڑ گیا تو اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ دل میں یہ سوچے کہ ہاں جی یہ, یہ جو ہے یہ مجرم ہے مجرم کا نہ سوچے جب تک کہ پورا اس بات کا یقینی علم حاصل نہ ہو جائے یہ تو ہے دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اوپر وہ ایسی چیزیں اور نہ ایسے علم پر ٹھیک ہے نا کہ اب ایسی کوئی کام کرنے لگ پڑے ٹھیک ہے ایسا چیز ایسی چیز جس کے بارے میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے پیچھے بھی تحقیق اور جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے تحقیق اور جستجو میں پڑھنا نہیں چاہیے پہلے بھی عرض کی تھی ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جی جو کاف تھے ان کا کتا یہ سارے کام وہ ہیں جو تمہارے پروردگار کو بہت ناپسند ہیں اور یہ پھر پوری کی پوری یہ جو ہے نا یہ انسان کو کہہ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے یہ خطاب کیا جائے گا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں پھر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تمہیں اللہ ورنا تجھے ملامت کر کے تھکے دے کر دو میں پھینک دیا جائے گا یہ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا تم نے اور ایک چیز کہ جیسے کہ یہ لوگ تھے کہتے تھے کہ جی فرشتوں کے بارے میں کہ یہ نوزب باللہ اللہ کی بیٹیاں تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو ہم نے یہ چن لیا کہ تمہیں تو بیٹے پسند کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور خود جو ہے اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں کیا بنا لے گا یہ ایسی بات ہے جو بہت عجیب بات تم کہہ رہے ہو بڑی سنگین بات تم کہتے ہو بہت بڑی بات ہے اس طرح اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا آ جائیے جی آیت نمبر چونتیس آیت نمبر چونتیس سورہ بنی اس طرح یہ لکھے آیت نمبر چونتیس تو یہ جو ہے وائس لو ہے مجھے بتا دیجیے وائس لو ہے وائسکے وائس اوکے نا لو تو نہیں ہے نا ایک ساتھی کہ وائس لو ہے جی آیت نمبر چونتیس ولا تک ولا تک ربو یتیم اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ ولا تک یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اللہ مگر اللہ بل بہترین آپ کو بتا چکا کہ اس کے فائدے کے لیے جاؤ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ جاؤ کب تک ہتھا یا با ہو تک کہ وہ اپنے اپنی پختگی کو پہنچ جائے یعنی وہ یتیم اپنی پختگی کو جب بالغ ہو گیا سمجھدار ہو چکا تو اب وہ خود اس کا مالک ہے اس مال کا اور وہ سمجھتا ہے اس چیز کو استعمال کرنا تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کسی کو اگر مال دیتا بھی ہے تو وہ پھر یتیم کا اپنا تصارف ہوگا حتی جب لوگا یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے وہ اوفو بل اور عہد کو پورا کرو انل کا نا مسولہ عہد کے بارے میں باس نا مسولہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا عہد کے بارے میں اس لیے وعدے کر کے وعدہ کرنا وعدہ جب کر لیا اس کو پورا کرنا چاہیے وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا چاہیے یعنی کہ وعدے سے بندہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں آپ کو آدھا کلو دے دوں دو پاؤ دے دوں تین پاؤ دے دوں تو انہوں نے اپنا ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا تو ایسے ہی یہ کیل ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں چیزیں جیسے گندم ہوتی ہے تو اس کو, جی اس کو ناپ کے دیا جاتی تھی گندم وہ کیل کہلاتا تھا پھر تو اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو وہ اوفل اوفول ناپو اذا تم جب تم وزین بالکش تاصل مستقیم اور تولنے کے لیے صحیح وزن یزینو وزانہ یزین اثر میں تھا یوزینو وزن کرنا تو یہ جو آ رہا نا وزینو وزین بھی اس میں سے آ جائے گا تو کہتے ہیں کہ جب تم تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو ظاہلی کا خیروں آسان و یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے وہ آسان اسی کا انجام بہتر ہے آیت نمبر ولا تقفو. ولا تقفو. ما لکا بھی علم اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو ولا تک فال سال کا بھی علم یعنی تم اس کے پیچھے نہ پڑ جانا ہم کہتے ہیں نا وقوف کرنا کہتے ہیں ولا تقفو ما مال سلکا اسی کے جستجو میں پڑ جاؤ اچھا جی یہی وہی ہوگا تو ایسا کام نہیں کرنا اور اس کے دو مانا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر جو ثابت نہیں ہوا تو اس کو پیسے ہی لگ پڑتا صرف شبح ہی کی بنیاد پر اور ہم کتنا ایسا کرتے ہیں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی کسی آدمی کہتے ہیں ایسا کام نہ کرو ایسا نہ کرو یا جس علم کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے تم اسی کے پیچھے پڑ جاؤ اور اسی کے پیچھے لگے رہو نہ دنیا بنے نہ آخرت بنے تو ایسا کام نہ کیا جائے ان سما بسارا اور آنکھیں ول فادا اور دل یعنی دل و کل کا کان ان مسولا اور دل سب کے سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا ول فوادا یہ جو ہے نا یعنی یہ دل کو کہا جاتا ہے نا افیدا یہ لفظ بھی استعمال ہوتا افیدا جمع ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دل ہیں اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کسی کے دل سے کیسے سوال کیا جائے گا دل میں یقین کر لیا کسی آدمی کے بارے میں کہ سوچ تو اب یہ دل کا گناہ ہے بدگمانی یہ درست نہیں ہے اور میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا گمانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے خوشگومانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن گمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے بدگانی کے لیے دلیل کتی کی, کی ضرورت ہوتی ہے جب تک کسی کے بارے میں پکے طور پہ معلوم نہیں بدگمانی نہیں کی جا سکتی بس صرف نہیں ہے کوئی نہ کوئی بندہ تعویل کر تو تمشی تھا نا پھر یہ نہیں ہے, لا. لائے نہیں ہے. تو اسے وہ یا گر گئی آخر سے تو ولا تم شفل ارض مرا اور زمین پر اکڑ کر مت چلو تمشی مشاشی کا مطلب ہوتا چلنے کے معنی ٹھیک ہے نا ولا تم شفل ارض مرہ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو قل تخر کل ارضا ولن تب لغل جلن تخر کل ارضا نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو ٹھیک ہے تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے ہو ولن تب لغل جبا اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو کیسا کام نہیں کرو یہی آیت آپ نے کبھی جمعے کی اگر سنی ہو تو جمعے میں بھی اکثر جو خطیب حضرات ہیں جمعے کے اندر تو وہ پڑھتے ہیں خطبے کے اندر خطبے کے اندر اس آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے اکثر پڑھتے ہیں کہ زمین کے اوپر تم اکڑ کر مت چلو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے کتنے زور سے پاؤں مارو گے زمین کو پھاڑ لو گے کیا نہیں کر سکتے ہو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور اکڑ کے جو چلتے ہو تو اپنے آپ کو اس طریقے سے دکھاؤ گے کہ ہاں جی میں کوئی بڑا چیز ہوں تو تم اگر اونچا بھی اپنے آپ کرنے کی کوشش کرو تو کتنے اوپر چلے جاؤ گے پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ انسان کو کہہ دیا کہ بھائی ایسا کام نہ کرنا تکبر میں مطلع مت ہونا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یہ پوری کی پوری اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کلو زال کا نہ سعید کا نا سہو ان دا رپیکا مکروہ کلو زال کا کلو زال یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہ سارے برے کلو زال یہ وہ باتیں ہیں کلو زال کانا سید اندر رب کا یعنی یہ کانا سی جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہے یعنی برے کام ہے نا کلو زال کا کانا یعنی یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں سیاح سی برے کام کو کہا ہے آت کا لفظ بڑے قرآن پاک میں استعمال ہوا سید کا لفظ ٹھیک ہے سید تو یہ نہیں برا کام گناہ کا کام مکروح جو نہیں بری بات جسے ہم کہتے ہیں مکروح ہے یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے نا تو یہ کلو زالکا کا نہ سی انب کا یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروتگار کو بالکل ناپسند ہے زالکا زالکا مما اوہ الیک ربک من کا منل حکمتے مما اوہا علح کا رب کا من آیا ہے یہ بیان کے لیے آیا یہاں پر مینل حکمت بیان من بیان کرنے کے لیے آتا ہے جو ساتھیوں نے تھوڑی بہت نہ پڑی ہوئی ہے تو ان کو پتا ہوگا من بیان یعنی اس کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس سے کیا ہو رہا تھا تو ماں کے اندر ایک تھوڑا سا ابام پایا جاتا ہے ایمبیگوٹی ایمبیگوس تھا اس نے مینل حکمت سے بتا دی گئی کہ بھی حکمت کی باتیں ہیں ترجمے کے اندر ایسے کیا رب کا منل حکمت یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں ترجمہ ایسا منلجمہ ماں کی جگہ جو پروردیگار نے تم پر وہی ہیں جو پروردگار نے تمہارے اوپر وہی کے ذریعے ہیں اب الما اللہ تو اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا مع اللہ الہن آخر کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا فت القا فی جہن فت القا کہ تو پھینک دیا جائے یعنی فی جہنما دوزخ کے اندر ٹھیک ہے نا کس طرح ملومن ملامت کر کے مدورا اور دھکے دیا ہوا یعنی دھکے دیا ہوا ورنہ تجھے فَتُلْقَ کافی جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اللہ کے ساتھ ایسا کام نہیں نہیں تھی نا تو نہیں کا جواب آگیا نہیں کا جواب آگیا وَلَا عَتَجَال ما اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ جے جی تھا نہیں تھی تو نہیں کا جواب آیا فَا آئیَا ان آیا ہے لیکن ان آپ کہیں گے کہ ان کے بعد تو ذکر ان آ گیا لیکن ان کے بعد تو نصب آیا کرتا ہے یہاں پر کیا ہے فا کے بعد ان آتا ہے اور نصب آتا ہے تو یہ کیا ہے یہ وہ ہے نا اس میں سے مزارے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ناقص کے اندر الفی الفی جو ہے ٹھیک ہے نا واؤ کے ساتھ ہوگا ناقص الفی یعنی نا, واؤ الف کے ساتھ آ رہا ہے نا تو اس میں وہ نظر نہیں آئے گا پھر ان کا عمل جو ہے نظر نہیں آئے گا تقدیری ہوگا فت فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مدحورہ کہ تجھے ورنہ تجھے ملامت کر کے جہنم میں دھکے دے کر پھینک دیا جائے گا افا اسم افا اسم چننے کے معنی ہوتے ہیں چننا اصفا چننے کے معنی ٹھیک ہے آگے یہاں بھی بتائیں گے آئت نمبر چالیس افا اصفا کم و تخا من المائک اناسا بھلا کیا تمہارے رب نے تو, تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا کم کہ تمہیں تو چن لیا ہے ربکم تمہارے پروادگار نے بل بنین یعنی بیٹے دے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے من الملائی حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہو تم تم جو بات کہنے جا یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے ایسی کام نہ کرنا ایسی بات, بات نہ کہنا یہ حمد مکمل ہوگی آگے دیکھیے اگلے رقو کا خلاصہ سمجھیے اگلے رقو میں کیا بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ آگے یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی وضاحتیں کی ہیں بار بار وضاحتیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آپ دیکھیں گے ایک ہی حکم کو مختلف طریقوں سے کہا جا رہا ہوتا ہے ایک ہی نماز کے متعلق آپ دیکھیں تو کتنی مرتبہ نماز کے بارے میں حکم آتا ہے. نماز کے متعلق تقریبا کہا جاتا ہے قریب جو ہے مرتبہ نماز کے بارے میں حکم مل جاتا ہے سات سو مرتبہ تو اللہ انسان کو مختلف طریقوں سے وضاحتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں ٹھیک ہے نا تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں پالٹاک کے اندر بھی کسی ساتھی نے لیا ہوا مائک پالٹاک میں مائک لیا ہوا ہے میں اصل میں تو صحیح اکاؤنٹ لیکن وہاں پہ لے لیا کریں ایک ساتھی جی اس کو کر لیا کریں ادھر سے بھی کیونکہ بعد دفعہ پھر مجھ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے میں وہ نہیں دونوں طرف سے جو ہے نا سوال آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ پھر میں اس چیز کو کر نہیں پاتا ہوں ہینڈل نہیں کر پاتا ہوں تو آگے یہ چیز بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے قرآن پاک میں طرح طرح کی وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں ٹھیک ہے مگر یہ لوگ ہیں کہ ان سے ٹھیک ہے یہ لوگ ان کی اس سے بھاگنے کے اندر ان کا اضافہ ہی ہو رہا ہم تو سمجھاتے ہیں بار بار بات کو تبدیل لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے بس کہتے ہیں کہ بھاگ دیں کسی طریقے سے ٹھیک ہے اگر اللہ کے ساتھ تو کوئی اور بھی خدا ہوتے ٹھیک ہے نا اگر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتے ٹھیک ہے تو وہ عرش والے پر یعنی حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو پیدا کر لیتے ٹھیک ہے نا خدا کسے کہا جاتا ہے خدا وہ ہے جو ہر کام کے اوپر کہتے نا خدا خد آ خدا ٹھیک ہے جو خد آیا ہر کام کے اوپر قدرت رکھتا ہو ہر کام کے اوپر قدرت رکھتا ہو اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہر کام کے اوپر بذات خود قدرت رکھتی ہو ٹھیک ہے جو کسی کے حکم کے تابع نہ ہو جس کا حکم ساری کائنات پہ چلتا ہو لیکن اس کے اوپر کسی کا حکم نہ چلتا ہو وہ خدا ٹھیک ہے تو اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے تو پھر یہی ہونا تھا چاہیے تھا نا کہ ہر ایک خدا دوسرے سے آزاد ہونا چاہیے تھا کیونکہ خدا ہے ہی کون وہ ذات جس کا حکم سب پر چلے وہ کسی کے تابع نہ ہو ٹھیک ہے جس کی قدرت کسی کے تابے نہ ہو وہ جس طرح چکرنا چاہے کر سکے تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر ہر ایک دوسرے سے آزاد ہوتا اور ہر ایک کی قدرت بھی کامل ہونی چاہیے تھی مکمل ٹوٹل اتھارٹی ہونی چاہیے تھی اس کے پاس کیونکہ خدا ہے ہی وہ ذات جس کے پاس ٹوٹل اتارٹی ہے ایک ایک چیز کے اندر تو آپ جتنے بھی خدا اگر مانے جائیں کہ اگر بالفرض مان لیے جائیں کہ جی ایک سے زیادہ خدا بھی مان لیے جائیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر خدا کے پاس ٹوٹل مکمل اتارٹی ہونی چاہیے تھی مکمل اتارٹی ہونی چاہیے تھی قدرت مکمل ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے تو یہی ایک چیز یہ کہ وہ جو خدا اگر زمین کے اوپر بھی جس طرح یہ مانتے ہیں کہ جی زمین کے اوپر بھی یہ بہت خدا ہیں تو یہ لوگ سارے مل کر ان کی اتھارٹی میں ان کی قدرت میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ چڑھ کر پھر آسمان پر چڑھ جاتے آسمان پر چڑھ جاتے آسمان ارش والے خدا پر چڑھائی کر سکتے کیونکہ جو عرش والا خدا ہے تو اس کے اوپر یہ چڑھائی کر سکتے اگر یہ کہا جائے کہ ان کو قدرت نہیں ہے اس عرش والے خدا کے اوپر چڑھائی کرنے کی ٹھیک ہے اور اللہ تعالی کے یہ محکوم ہے یعنی ان کو ان کو آڈر کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر یہ خدا کیسے ہوئے کیونکہ خدا تو وہ ہے جس کی مکمل اتارٹی ہو جس کی مکمل اتارٹی ہو وہ کسی کے تابع نہ ہو کسی کا حکم اس کے اوپر نہ چلتا ہو اس کا حکم سب پہ چلتا ہو تو جو زمین پہ خدا انہوں نے بنا لیے تو اگر ایسا ہے کر کے دکھائیں نہیں کر سکتے تو یہ کہا جائے نہیں یہ اس معاملے میں اللہ کے تابے ہیں تو بھائی جب تابے ہوئے اس معاملے کے اندر بھی اگر تابے کہہ دیا جائے تو گویا یہ خدا ہے ہی نہیں ہے کیونکہ خدا وہ ہے جس کی مکمل اتھارٹی ہو کسی کے تابے نہ ہو ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیے یہاں پہ بتایا جائے گا کوئی راستہ پیدا کر لیتے کر لیتے تو جب ایسا نہیں کر سکتے تو یہ وہ باتیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بالکل پاک ہے بلند اور بالا ہے ایسی کوئی وہ نہیں ہے ساتوں آسمان زمین ان کی ساری مخلوقات وہ سب کے سب اس اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں ہر ہر چیز اللہ کی پاکی کو بیان کرے یا ذکر کرتی ہے اللہ کا ہر ہر چیز ساتوں آسمان زمین ان کے درمیان جو چیزیں بھی ہیں تو اب کیا ہے اور اچھا اگر کرتے ہیں تو پھر بھئی ہم سنتے کیوں نہیں ہیں ہم کیوں نہیں سنتے تو اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے نہیں تصویر تو کر رہے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا نا وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی ایسا کہ اب جی ابو جہل نے جی پکڑا جس وقت پتھروں کو تو اس سے بھی آواز آنے لگ پڑی تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی تسبیح ہوتی ہے لیکن ہمیں ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بارے میں اسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ چیزیں جو تھیں اللہ تعالی کی حمد بیان کیا کرتی تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب وہ پڑھتے تھے زبور کو پڑھتے تھے تو باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی حمد بیان کیا کرتی تھی ان کے تو اللہ تعالیٰ بڑے بردبار بہت ماں ہے ٹھیک ہے یہ آگے انسان کو چلیں ابھی اتنا ہم اس کو کرتے ہیں پھر آگے اس کو اور لے کے چلتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے آیت نمبر اکتالیس آیت نمبر اکتالیس سورہ بنی اسرائیل کے اندر پندرہاں پارا چل رہا ہے ولاقت سررف نفی حاضل الْقُرْآنِ ولاقت سررف نفی حاظل لی <كَرُو> اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں سررفنا کا مطلب ہوتا ہے نا پھیرنے کے معنی تو یعنی ہم نے مختلف طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے لی یزک تاکہ یا تزک کرو تھا اصل میں لی یا تذک کرو تو پھر تا... تا... تا... تا... تا... تا... رکھا اور زال کا ذال میں کر دیا تاکہ لوگ ہوش میں یزیدہم وما یزید مگر یہ لوگ ہیں کہ یزید ہوں اللہ اس سے ان کے بدکنے میں اور ہی اضافہ ہوا یعنی بھاگنے میں اور ہی اضافہ ہوا ہم بات کو پھیرتے ہیں یہ اور ہی بھاگتے پھرتے بھاگتے پھرتے ہم تو چاہتے ہیں کہ انسان تو آ جا لیکن یہ بھاگنے کی کوششیں کرتے ہیں کل آپ کہہ دو لوکانا ماہو آلیہ لوکانا مَا اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے کما یقول کما یقول جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کما یقول تو پھر ازن پھر لب تلا ذیل ارش سبیلا تو وہ ارش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیغ الا ذیل ارش سبیلا تو وہ آسمان والے خدا پر یعنی ارش والے خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ بھی پیدا کر لیتے اما یقولا حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اما یقول جو بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے اولو ون اولو بلند کو کہا جاتا ہے یعنی تالا بھی تلا اولو ون آ جائے گا اس کے ساتھ ہی تو اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے تو سب بیہو و لہ سماوا تو سب و لذ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں تو سب بے لہو ساتوں آسمان یعنی سب بیان کرتے ہیں اسماوا تو سب اس اس سبو ساتوں آسمان اور زمین و فی اور جو کچھ ان کے اندر ہے مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ امن شعی ان اللہی ولا کلّہ تف کہو نہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے وہ امن کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ان نافیا اس کو کہتے ہیں ان نافیا نفی کے لیے آتا ہے ان نہیں ہے کوئی امشی کوئی چیز ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصبیح نہ کر رہی ہو ولا کل ولا کل تف کہو نا لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو ان حوکانا حلیمن غفور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا برد بار حلیم کہتے ہیں برد بار کو غفور بہت معاف کرنے والا حلیم ہے غفور ہے بخشنے والا ہے اس لیے وہ سختی تم پہ نہیں کرتا تمہیں پکڑتا نہیں ہے اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر تم بچ نہیں سکتے ہو تم بچ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو آج اتنا کر لیتے ہیں پھر آگے ہم ناف کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ناف کا بھی کچھ اس کو سبق کو بھی دوڑانا ہم نے تو یہ تو انشاءاللہ ہمارا آسانی سے مکمل ہو جائے گی تفسیر جو ہے انشاءاللہ یہ تو بڑی آسانی سے مکمل ہوگی نحف کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے آئی نمبر چوالیس تک ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ اسپیڈ بھی لگائیں گے